الذي <سؤال> انا اليوم سنتحدث عن ونستخدم البي ونذكر الاري له ومن يضلل فلا هادي بعد فاين الله وخير هادي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثات وكل محدثت البداع وكل بدع من دورالة وكل زلالة في النار اعوذ بالله استمیل اعلمی من الشیطان الراتیم من حمسی وناخی ونستیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اذا اندر الصلاة من يوم التنات فصلوا الى ذکر اللہ وزروا البلد سالكم خیر لكم انتا علمون ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ کے ہمارے رشتے ہدایت کے لیے مبوس فرماتا رہا درد سلاخ میں رسول ہو ان لاکے سارے انبیاء اکرام پر خصوصا ہمارے نبی جڑا رحمۃ مصطفی محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم طوال سنہلا محمد وعلی محمد كما صلى تعالى ابراهيم وعلى آل تائمنك محمد وعلی محمد كما بارک تعالی الک و شما کا دن بہت ہی مبارک دن ہے بابرکت دن ہے اس دن کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے اور یہ اللہ عمین کی مخلوق میں سے مخلوق ہے اور اللہ نب العبین نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد کسی مستحت کے تحت چیزوں کو بعض چیزوں پر فوقیت دیے جیسا کہ اللہ نب العبین کے اشارے ہے یخر کماشا و یخار اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کو فوقیت دے دیتا ہے تو فضیلت دینا یہ اللہ کلامین کا ایک خاص عنایت ہے اور یہ فضیرت اس لیے ہے کہ بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے فکر کرے نیکیوں میں شفکت کرنے کی اگر بندے کو عادت ہوگی تو بندہ اللہ برعمین سے پریبتر ہوتا جائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے نیکی کو ہم نے میار نہیں بڑھایا ہے ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ فلاں شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ہم بھی صدقہ و خیرات پہ اس سے بڑھ کر رہے فلاں شخص का کا بہت زیادہ करता کرتا ہے تو ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ حصہ دے. لیکن ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ اگر ہم کسی کے اندر کمی دیکھتے ہیں کوتا ہی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ ہم تو اس سے بہتر ہیں ہم تو اتنا کر رہے ہیں پلا شخص وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم بہت ماہر ہیں بہت جلدی یہ بات ہم کو نظر آتی ہے کہ بھائی جذا موڈی صاحب کو یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت ماہی رہتی ہے لیکن نیکی کے کام کا کام پرہیزکاری کا کام جن کاموں سے اللہ عالمی خوش ہوتا ہے ان کاموں کو جو ہے ان کاموں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ پڑا شخص جو ہے پڑا پڑا کام نیکی کا کر رہا ہے تقوا کا کر رہا ہے پرہیز کا کر رہا ہے ایسا عمل کر رہا ہے جو کتابوں سنت کے موافق ہے جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین راضی ہوگا جس کے اللہ رب العالمین خوش ہوگا جس کے کے انسان جو ہے جنت کا مستحق ہو جائے گا جنت سے قریب ہو جائے گا ان کاموں میں ہم نہیں دکھاتے یہ بہت بڑا دنیا ہے برادران اسلام اللہ رب العالمین نے جو ہے صحابۂ کرام کو رضی اللہ علیہ کا جو خطاب دیا وہ خطاب کیوں تھا وہ خطاب اس لیے تھا صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے بہتر ہے کبھی آپ صحابے خیری السلام افسل کون سا اسلام افسل ہے یعنی صحابہ اکرام کو اس بات کی ہرس ہوا کرتی تھی اس بات کی دانچ ہوا کرتی تھی کہ ہم وہ بات معلوم ہو جائے جو افسل ہے جو بہتر ہو جو خیر پر مقنی ہو جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے لیکن معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے معاملہ اس مخالف ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر یا بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر یا بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر جو فصیل دی ہے تو اس کا ایک خاص جو ہے اللہ خاص اہتمام ہے اور اس کی خاص جو ہے وجہ ہے اور وہاں جو ہے ان کا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے بھلائی کا کام کرنا چاہیے ایسے کام اللہ عالمی کی بچنا چاہیے کیوں کہ جس طریقے سے ان دنوں میں جو ہے خیر کے کام کرنے پر بھلائی کے کام کرنے پر جو ہے زبان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے سے गुनाहों के काम करने पर गुनाह करने पर महाशी करने पर अल्लाह आर्मीन की नाफरमानी करने पर अल्लाहबीन के जो है कानून को तोड़ने के नतीजे में जो है उस पर जो है गुनाह भी बहुत ज्यादा है उसकी जो है संगीनियत भी बहुत बह जर है लिहाजा एक मुसलमान को चौना रहना चाहिए होशियार रहना चाहिए और देखना चाहिए की हम जो है जिन दिनों की फसीयत اللہ عالمین کی جانب سے آئی ہوئی ہے ان دنوں میں ہم معاشر سے خاص طور اجتناب کریں اور عام دنوں میں تو ویسے ہی ایک مسلمان کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے ایک مسلمان کو گناہوں سے بچنا چاہیے تو اللہ بلامین کی یہ خاص تو اللہ عالمین نے اسی اللہ عالمینا شاہ و اختار کے اللّہ بب العالمین جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے فوقیہ دیتا ہے اس کے اسی قانون کے تحت اللہ اب العالمین نے جمعہ کے دن کو جو ہے فضیر بخشی ہے اللہ نے جمعہ کے دن کو افضل بنایا ہے اللہ اب العمین نے جمعہ کے دن کو سب سے بہتر دن قرار دیا ہے اور یہ جو ہے پانچ روایتوں کے یہ جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کہ خیر المین شمس یوم الجمہ کے سب سے بہتر دن جس دن میں جو ہے فکر چلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے وہ جو ہے جمعہ کا دن ہے کا کا آدم اسی اسی جمعہ کے دن میں آرم الاسلام پیدا ہوئے آدم الاسلام ہوئے کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی ہے جنا اور اسی مہینے فی ہے اور اسی جمعہ کے دن میں حیرت عالم الاسلام جنت میں داخل کیے گئے جنت میں ان کا داخلہ ہوا وہ مینا فی ہے اور اسی جمعہ کے دن میں حیرت عالم الاسلام جنت سے جو ہے نکالے گئے تو یہ جمعہ کے دن کی جو ہے فصیلت ہے کہ جمعہ کے دن اللہ علیہ وسلم نے سب سے اکثر دل قرار دیا ہے سب سے قرار دیا ہے اور اس کی جو ہے افسریت کے ثبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم السلام کی تخلیق کو پیش کیا اسی لیے عالم السلام کی جنت کے داخلی کو پیش کیا اور جنت سے نکالے جانے کے جو ہے واقعی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جمع کے دن کی فضیلت ہے ایک مسلمان کے اسمان خاص کرنا چاہیے۔ اسی اللہ صلی اللہ علیہ نے جو ہے یہودیوں کو جو ہے جمعہ کے دن سے غافل کر دیا جمعہ کے دن سے محروم کر دیا پکان علیم یہود یہودیوں کے دل ہے سنیچر کے دن کو جو ہے جو خوشی مناتے ہیں یا سنیچر کے دن جو عبادت خانوں میں جو جاتے ہیں اور اجتماع کرتے ہیں اور جو ہے دعا مناظر میں جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں یوم الاحد اور اتوار کے دن کو اللہ نے متعین کیا تو یہ تو اس مسئلے میں جو ہے گویا یا نصارہ جو ہے جمعہ کے دن کے وجہ سے ہمارے تابے ہیں اللہ طریقے سے تو اس سے بھی جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے دنوں میں جو ہے ہمارے تابے ہیں یعنی ہمارے بال جو ہے ان آتا ہے اسی طریقے سے کل قیامت کے روز جو ہے سب سے پہلے میری عمر کا فیصلہ ہوگا یعنی جو جمعہ کے دن کے وجہ سے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا پھر یہودیوں کا, فرحیحوثیوں کا فرحیحوثیوں جو اس طریقے سے فیصلے جو قیامت ہے قیامت کے روز ہوگی تو جمعہ کے دن کی, فضلت کی وجہ سے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ ابو العالمین نے ہم مسلمانوں کو جمعہ جیسے دن جو ہے حنت کروایا اور جمعہ کے دن کو جو ہے جو افسر ہے جس میں عمل کرنے کے وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان اللہ حق العالمین سے قریب ہوتا ہے تو یہ اللہ عمین کی خاص مہربانی کی اللہ عمین جو تمام لوگوں کو جو ہے اس سے باغی رہتا اللہ عمین نے یہ مسلمانوں کو دکھلایا اور یہ ایمانواروں کو دکھایا نبی صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہونے کے نتیجے میں اللہ عمین نے ہم یہ دل دکھایا ہے تو یہ نبی ہمارا دن جو ہے سب سے افضل اور ہمارا دن جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین وہ بھی سب سے افضل ہے اور سب سے جو ہے محترم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث ہے کہ اللہ کے دفاع کے آزم اللہ یوم جمعہ کا دن جو کی اللہ سب سے فصیرت والا ہے سب سے عصیم ہے سب سے جو ہے بابرکت ہے یہ جو ہے یوم عید الفطر کے بھی سے, سے بھی افضل ہے اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا، خمس اس میں خاص اس میں جو ہے پانچ کسرتیں رسول نے تخلیق ہوئی آدم اسلام پہلا کیے گئے اور او جنت اور اسی میں جو جنت میں داخل ہوئے وہی او سے اسی دن میں اللہ تعالیٰ جنت سے نکالے گئے اور اسی جمعہ کے دن میں جو ہے انہیں زمین پہ جو, جو ہے اتارے گئے اور اسی جمعہ کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی اور اسی جمعہ کی جمعہ کا دن ایسا ہے تمام کے تمام مخلوق مقرر یا اسی طریقے سے اللہ زمین و آسمان اور اسی طریقے سے تمام مخلوقات اور اسی طریقے سے ہوا اور پہاڑ وغیرہ سارے مخلوق جو ہے جمعہ کے دن بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت جو ہے قائم نہ ہو جائے کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی تو, تو جمعہ کے دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن میں جو ہے تمام چرند پرند اسی طریقے سے پہاڑ اور آسمان و زمین اور رشتے اِسارے سارے لوگ جو ہے اللہ عالعمین سے ڈر کر جو का اللہ رب العالمین کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے اس میں مشغول رہنا چاہیے اور اس میں اللہ اپنے گناہوں کی مقرر مانگنی اور اللہ علمین کے سامنے رونا چاہیے گرگرانا چاہیے اور اللہ حب العالعمین کے سامنے آج انتصاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے اپنی اپنی اپنی جو ہے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں سارے مخلوق جو ہے اللہ علمی سے ڈرتے ہیں, ہیں اللہ عالمی ہیں اللہ عالمی اللہ عالمی سامنے کیوں نہیں ہوتے ہیں ہیں اپنے گناہوں کا حساب و کتاب کیوں نہیں کرتے ہیں ہفتے میں روزانہ تو انسان کو سوتے وقت جو ہے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم نے گناہ کتنا کیا ہے لیکن کتنا کیا कितने کتنے جو ہے ہم سے اللہ علمی کی نافرمانی ہوئی ہے اور کتنے جو ہے اللہ ہم نے جو خیر کا کام کیا ہے؟, کا کام کیا ہے اس کا محاسبہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے سوتے وقت جو ہے اللہ اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہم سوتے وقت جو ہے گانے کو جو ہے کانوں میں لگا کر جو ہے سنتے ہیں اور اس کو جو ہے ہیں یا اسی طریقے سے ہمارا جو ہے نظر جو ہے ٹیلی ویژن کے ٹیلی ویژن ہوتا ہے اور اس کو جو ہے مناسب بہت ساری خوفات جو دیکھنے میں جو ہے ہم نے ہم اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں اور پھر جو انسان جو سو جاتا ہے انسان جو اللہ علی سے کافی لو کا سوتا ہے جبکہ اور انسان اللہ شیطان بھی جو ہے شیطان کے قبضے پہ ہو کر انسان جو ہے رات بسر کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اسی طریقے سے شیطان آتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنے دن کا خاتمہ جو ہے اللہ کیسے کیسے کرو اللہ کو یاد کر کے کرو اور کہتا ہے کہ تم تم اللہ عمیر کی نا فرمانی کر کے کرو میرے لیے تعداد کر کے کرو چرانجی ہاں انسان جو ہے اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی رات کو کس طریقے سے بسر کرتے ہیں آیا ہم اللہ رب العارمین کا ذکر کر کے ہم سنت رسول کے مطابق جو ہے سونے کی کوشش کرتے ہیں سوتے ہیں یا ہم جو ہے شیطان کے قدر پر چل کر ہم جو ہے گانوں کو جو ہے سنتے ہوئے اپنے رات کو بسر کرتے ہیں شیطان کے جو ہے شیتان کے قبضے میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے یہ ساری بہت سارے لوگوں کو جو ہے نیند کی بیماری ہو جاتی ہے کہ نیند ان کو نہیں آتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اگر ہم تلاش کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذکر اپنے جو ہے دن کا اختتام اللہ کی نا فرمائش سے کرتے ہیں اللہ رب العمین کو جو ہے ناراض کر کے اپنے دن کا اختتام کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عمین چین و سکون کو چھین لیتا ہے اللہ رب اللہ عمین و سکون کو چھین لیتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہار ہے انسان کو نیند نہیں آتی ہے انسان جو ہے جو ہے نیند کی دوائیاں کھا کر دو دو تین تین چار چار جو ہے دوائیاں کھا کر سونے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اس کو نیند نصیب نہیں ہوتی ہے اور پھر شیطان اس کو کب نیند لاتا ہے جب فجر کی آزان ہونے والی ہوتی ہے تب ایسے شخص کو نیند آتی ہے نیند جو ہے اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے اور اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ فجر کی نماز کی جو ہے ختم کر دیتا ہے فضر کی نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے تو وہ پورے طریقے سے جو ہے شیطان کی جب کے قبضے میں جبکہ اللہ نے سسل اور رسم کی حدیث ہے جب تم دار کو جو ہے اللہ رسول بغیر کسی دیر تک جو ہے نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سو جایا کرتے تھے اور, اور اسی طریقے سے تحفظ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ تحفظ کی نماز میں اپنے رد کے سامنے جو ہے گرگرہ کر دعائیں کیا کرتے تھے لیکن ہم جو سے سونے کے آدمی کے وقت جس کی بڑی فضیلت ہے شہری کے وقت میں جو ہے انسان کی قبول ہوتی ہے اللہ رب شہری کے وقت کی جو ہے رد نہیں کرتا ہے اللہ نے جو ہے نیک لوگوں کی سفارت استفاق رب کے سامنے جو ہے کرتے ہیں اللہ سے اللہ بالمین کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں نیک لوگوں کی خاصیت ہے کہ وہ شہری کے طور پر جا کے جو ہے اللہ بلامین کی حفاظت کرتے ہیں لیکن جو ہے ہماری ہماری حالت یہ ہو چکی ہے اللہ کے کی حدیث کی جو ہے بخالمت کرتے ہیں آج کینسر کے سلسلے میں ایک جو ہے نیا شاف ہوا ہے کہ کینسر تو بس ایسے لوگوں کو لاحق نہیں ہوتا ہے جو سویرے سونے کا بھی ہوتے ہیں اور فیل جو ہے صبح اٹھنے کے بھی آدھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کینسر کے موسیقی مرض سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ جو جسم کے اندر جو ہے ایک مادہ جسم کے اندر سے نکلتا ہے جب انسان سوتا ہے سویرے سونے کا عادی ہوتا ہے تبھی وہ مادہ خارج ہوتا ہے اور وہ مادہ جسم کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن ہم جو ہے لیٹ سونے کے عادی ہو چکے ہیں اور لیٹ تک سوتے بھی رہتے ہیں فجر کی نماز ختم سورج نکل آتا ہے اللہ وسلم حدیث ہے کہ جب انسان جو فا کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس سورج نکل یہاں تک سورج نکل آتا ہے تو شیتان جو اس کے کار میں پیشاب کر دیتا ہے اور شیتان جو ہے, اس کو جب کوئی بھی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کو تین شیتانگاتا ہے تین دو ہے جو, جو ہے پیچھے میں اور ایک سامنے میں اور ایک منتر پڑھتا ہے کہ رات لمبی ہے تم سوتے رہو اس طریقے کا منتر جو ہے وہ پڑھتا ہے تو انسان جب فجا کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو انسان گویا شیطان کے قیدی بن کر زندگی شیتان نقش... جو ہے وہ قیدی ہے اور اسی طریقے شیطان جو اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے سورج نکل جاتا ہے اور انسان جو ہے فضر نواز نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے آپ تو جو ہے انسانوں کے پیشاب کو برداشت کرنے کے برداشت نہیں کرتے اس کا چھیٹا تر آپ کو جو ہے مایو لگتا ہے اگر کسی انسان کے پیشاب کا چینٹا آپ کو پڑ جاتا ہے تو آپ بہت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اپنے کان میں جو ہے شیتان کے پیشاب کو جو ہے لیتے ہیں شیطان کے پیشاب کو جو ہے ڈاتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے پورتی کیوں نہیں ہے چستی کیوں نہیں ہم جو ہے ہمارا بدن جو ہے ہمارے بدن میں شکایت کرتے ہیں بہت سستی لگتی ہے بہت پریشانی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو انسان جو ہے خود جو ہے مصیبت کو خریدتا ہے اور پھر جو اس کی شکایت کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے سویرے سونے کے آدمی بنیں اور سویرے اٹھنے کے آدمی بنیں اور اللہ اور اسی طریقے سے فجر نماز جو ہے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں آپ ہوگے کیونکہ اللہ کا سسلسل کی حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت ہو جاتا ہے اللہ اب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص فجر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ خبیص ال نسب ہو کر زندگی بسر کرتا ہے ہو کر زندگی بسر کرتا ہے. یعنی اور اسی پورا جو ہے اللہ نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو جگہ بگہ واسع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے اللہ علم کے کے نے نماز کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ آنے کا حکم ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدیظہ کی جب جماعت کر کے جائے اور تو تم اطمینان و سکون کے ساتھ جو ہے سخ میں شامل ہوں دور میں شامل نہ یہ بڑا ہے لیکن جبہ کے دن کے لیے اذان کے لیے جب ہو جائے تو اللہ حکم دے رہا ہے اور اللہ حب کے رو اور فی الفر چھوڑ دو یعنی دنیاوی مشغولیت کو چھوڑ دو جتنا کام ہوا ہوا اب تم کو جو ہے مسجد ہے اللہ غلین کے ذکر یعنی تمہیں بلایا جا رہا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر میں جو ہے مشغول ہو جانا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی مسلمان جو ہے بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں مسلمان جو ہے اس وقت مسجدوں میں جاتے ہیں جب ایمان جو ہے دوسرا طلبہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایمان جو ہے دعا کے لیے جو ہے مشغول ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے جلدی جلدی آتے ہیں اور وہی بناتے ہیں اور پھر جو سب میں شامل ہونے کے بعد پیچھے جانے پہلے پہلی بھاگتے ہیں یہ مسلمانوں کے جو ہے پتیرہ ہو چکے ہیں یہ مسلم سماج کا جو ہے وتیلا ہے مسلم سماج کی یہ عادت بن چکی ہوئی ذرا ہم سوچیں کہ ہم کہاں کار ہیں یہ اللہ آدمی نے جو ہے ذکر یہ دن یہ دنوں کی صفائی کے لیے دونوں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے انسان کا دن جو ہے ہفتہ میں جو ہے بہت سارے گناہوں کو کرتا ہے ایک ہفتہ گناہ کر کر کے انسان جو انسان کا دن جو ہے میلا کش اور میرا پیش سے لبرز ہو جاتا ہے تو اللہ آدمی نے ذکر کو رکھا ہے جمعہ کی رواج اور کو رکھا ہے اور کہا ہے نصیحت, کیجئے کیونکہ نصیحت جو ہے مومنوں کو فائدہ دیتی ہے تو نصیحت سے درد و غبار نصیحت سے ختم ہوتا ہے ذکر اثکا سے ختم ہوتا ہے اللہ کے ذکر کو فائدہ اللہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے زیادہ تعلیم جب ان کے سامنے اللہ عالمی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں جو نصیر اضافہ ہو جاتا ہے ایمان تو سب کا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے گرد و غبار پڑ جاتا ہے گرد غبار پڑ جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے بہت ساری نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا اظہار کیسے ہوگا اس کا اظہار جو ہے یہ بازیحت کی مجلس جو اللہ نے اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے جمع گرین اس کے ذریعہ سے جو ہے اس کا اظہار ہوگا اس کے ذریعہ سے جو ہے لیکن جو ہے اس سے پنت و نہیں حاصل کر سکتا لیکن کسی کے بتانے کی وجہ سے اور اس بات کو جو ہے کیش کر لیتا ہے اس بات کو جو اپنے دل میں اتار لیتا ہے پھر انسان کے آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ فکری بات ہے آپ بہت سارے جگہوں پر بہت سارے مقرری حضرات کی تکمیری سے جو اس کا مشاہدہ بھی ہوں گے کہ ان, کہ ان کی بات سے کوئی کوئی بات ہے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور آپ کا جو ہے برد وغبار جو ختم ہو جاتا ہے آنکھ سے آنسو نکل آتی ہے اسی کا ذکر الحمد العالمین نے کے اندر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے کی, کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور کہیں مرغمین نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کی سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے ذکر و اسکار کی خاص وجہ ہے اور اللہ کو وہ آنسو بہت ہی جو اللہ جاری ر ہے <تصفح> کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے کسی کو نماز کے لیے منتخب کر دوں کے نماز کے لیے منتخب کر دوں پھر میں جو ہے آگ لے کر جو ہے نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جڑا دوں جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے اور ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ لوگ جو ہے جمعہ جس سے بچ جائے ورنہ مہر لگا دے گا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور में حدیث نے سمایا کہ جو شخص جو ہے جان بوجھ کرتے ہیں جمعہ لگاتا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ شکیت موت نہیں مرتا یا کی موت بڑھتا ہے اس طریقے کی جو ہے روایتیں جو ہے اس کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت جمعہ کے دن خاص طور پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ عالمین کے لیے اللہ کے ذکر اسکار کے لیے وقت کر دینا چاہیے اور اوقات کو جو نکالنا چاہیے جمعہ کے دن کی کے لیے تیار کرنی چاہیے کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے نکلتا ہے اور جو پہنے میں پہنے میں ہے مسجد پہلی گھر میں پہنچتا ہے تو اللہ ہر بلا سوا بنا استعمال ہے تو اللہ کا جو ہے تیسری گھر میں پہنچتا ہے تو اللہ حرب العدمین شیندار جمبے کی قربانی کے سواب میں نا ہے اور جو چوتھی گھر میں پہنچتا ہے تو اللہ حرب العدمین اسے جو ہے ایک جو ہے مرغے کی جو ہے سڑکے کی قربانی سڑکے کی جو ہے سوا بنا سرماتا ہے اور روشن کے بعد معاشرے میں پہنچتا ہے تو اللہ کرتے ہیں پھر جب امام جو ہے خطبے کے لیے نکل جاتا ہے اور امام خطبہ دیتا ہے تو فرشتے جو ہے اللہ خطبہ سننے کے لیے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہم مسلمان جو ہے ذرا دیکھیں ذرا اپنے آپ کو ٹٹوڑے کہ ہم جو ہے کس گھڑی میں آئے ہم مسجدوں کے اندر کس گھڑی میں پہنچتے ہیں کیا اس گھرے میں پہنچتے ہیں جب رجسٹر بند ہو چکا ہوتا ہے آپ کا نام جو ہے رجسٹر میں جو ہے اندراج بھی ہوتا ہے اور جو ہے ثواب جو قربانی کا جو ثواب صورتوں میں بتایا گیا ہے ان تمام صورتوں سے محروم ہونے کے بعد جو ہے آپ صرف جمعہ کے خطبہ کو سننے کے لیے آتے ہیں یا صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جبکہ آپ کو پہلے آنا چاہیے ہمارا تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے سے جو ہے اپنی مسجد کو جو ہے کل مسجدوں کو آباد رکھے اپنی مسجدوں کو بسا دے جو ہے پہلے آ کر سامنے کی جگہ جو ہے خالی رکھتے ہیں جبکہ جو ہے جگہ کو جو ہے کھول کر دینا چاہیے پہلی جگہ کو تاکہ بعد میں آنے والوں کو جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو بعد میں پڑے اور بعد میں آنے والے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ فراہم فراہ کر لوگوں کے قدروں کو پڑا کر جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کیوں کہ آگے میں جگہ خالی ہو رہی ہے اس کے وجہ جو ہے آپ بڑھے جب اس کو گنا ہے اس گنا کے سبب جو ہے आप है اور آپ بھی جو ہے اتنے ہی زیادہ گناہ ہوں گے اس لیے آپ جو ہے مسجدوں میں آئے تو سب بندی کر لیں سب بندی کر لیں کیونکہ ہمیں اسلام میں جو ہے ہر چیز کی ورزش کے آداب پتا ہے ورزش کے طور طریقے جو ہے اسلام نے ہمیں ہے اللہ علیہ رسول نے اسی جمعہ کے تعلق سے ایک صحابی آتے ہیں اور لوگوں کی کو پڑھاتے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دیا اور تم نے آنے کی جو ہے تاخیر کی اللہ کے رسو نے خطبہ کے دوران ڈانٹا پھٹکارا ایک مسلمان کو جو ہے جو ہے چوکٹا ڈالنا چاہیے اور جو مسلمان پہلے آتے ہیں ان کو بھی جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ آگے میں جو ہے جگہ خالی نہ چھوڑے تاکہ پیچھے والوں کو جو ہے کسی پریشانی اور کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑے پیچھے والے بھی اس पीछे में जो है आगे मुझे तो जगह दिखाई देता लेकिन पीछे में जो है कोई जगह दिखाई देता है पीछे में जो है लोगों की भीड़ होती है मेहनत की जगह नहीं होती है नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती है इस वजह से वो भी बेचारे है बेचारे मजबूर है और उस मजदूरी की हालत में वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते है तो आप जो लोग जो भाई पहले मस्जिद में पहुँचते हैं और जो है और अल्लाहबीन के जवाब से पहुंचते हैं तो यकीन जो है इस बात की कोशिश करेंगे تو آگے بیٹھ کر بیٹھے تاکہ پیچھے باہر والے کو جو کسی پریشانی اور کسی مشقت کے جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے جمعہ کے دن کے سے ایک اہم یہ ہے کہ جمعہ اللہ کے اللہ کے فرمانا ہے کہ جمعہ کے دن بسرت ضرور پڑھوں اور اس دورے تم پر جو ہے میرے دروت جو ہے تمہاری جو ہے پیش کیے جاتے ہیں اس پر جو ہے تمہارے درود پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا جمع درود پڑھا کروں صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعر جو ہے درود پڑھنا چاہیے مختصر درود جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی الفاظ آپ اگر پڑھیں گے تو یقیناً آپ جو ہے اللہ علم کی جاری جو ہے سواب تم ہوں گے اور درود کا ثواب آپ کو پتہ ہی ہے ایک مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو تسلیم ہوتی ہیں اور انسان اللہ رب کی رحمت کا محتاج ہے ہر مسئلے میں اللہ کے رحمت کے جو ہے محتاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جندن کے جو ہے بغیر کوئی جندن میں داخل نہیں ہوگا سارا اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں بھی میں بھی اللہ رب العالمی رحمت کے بغیر چینٹ کے نہیں داخل ہو گئے انسان اللہ رب کی رحمت کا محتاج ہے اللہ رب کی رحمت کا جو ہے ضرورت مند ہے, جو ہے ان جگہوں کو تلاش کریں جس کی وجہ سے اللہ رب کی رحمت جو ہے ہوتی ہے اللہ رب کی رحمت سے انسان جو ہے قریب ہوتا ہے اور اللہ علمی کی ناراضگی سے جو انسان جو ہے دور ہوتا ہے انسان کی جگہوں کو تلاش کرنا چاہیے ان اوقات کو تلاش کرنا چاہیے اور غربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ جمعہ کے دن سلح احب پا... کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ پر جو ہے دو جمعوں کے درمیان اور مسیح تین دن جو ہے آپ کے روشنی جو ہے اللہ ر کی جانب سے متعین کی جاتی ہے اللہ راہ ری کی جانب سے متعین کی جاتی ہے تو آپ سلح کی کوشش کریں جمعہ کے دن لیکن دن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے پورا دن واٹس ایپ چلانے نکل جاتا ہے فیس بک چلانے میں نکل جاتا ہے व्हाट्सअप का जो है स्टेटस देखने में जो है हमारे अवकाश सर्फ हो जाते हैं लेकिन हम कुरान जो है नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं कुरान में जो है हमारा दिल नहीं लगता है हम जो है अपना ताल जो कुरान से जो है खत्म कर चुके हैं व्हाट्सअप को बहुत अहमियत है अगर हम एक दिन नहीं देखते है तो हमारे दिल को जो है चयन नहीं आता सुकून नहीं आता है फेसबुक को अगर हम एक दिन नहीं देखते हैं तो हमारे दिल का सुकून जो है छिन जाता है इसको हम सबसे अब से बढ़ा दिए उतने अवकात और इंसान इस से घंटों अपने अवकाश को सर्फ कर देता है آپ کو چاہیے کہ اللہ رکم کی کتاب سے جو ہے اپنے تعلق کو جوڑے قرآن شریف کوشش کریں اللہ علمی اللہ صاحب اکرام قرآن جو, پہلے تیس کی جو نہیں تھا صحابہ اکرام نے اس کو تیس میں تیس اجزاء میں تقسیم کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے صاحبہ اکرام اس کو سات دنوں میں تقسیم کیا کرتے تھے سات دنوں میں جو اس کو ختم کیا کرتے تھے لیکن اللہ رسول نے فرمایا کہ مسلمان کو کم سے کم مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرنا چاہیے اسی وجہ سے نے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو آپ جو ہے کم سے کم مہینہ میں جو ہے ایک ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ کیونکہ یہ سب سے اکثر ذکر ہے اور سب سے بہتر ذکر ہے اس کی وجہ سے جو ہے گھروں کے اندر جو برکت بازی ہوتی ہے آج ہر شخص کو جو ہے اس بات کی شکایت ہے کہ بھائی صاحب برکت نہیں ہے کماتے ہیں بہت بہت زیادہ آمدنی ہے لیکن برکت کوئی برکت آپ کی کوئی چیز نہیں ہے پیسہ کہاں آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اسکار سے بافل ہے ہم اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ فرماتا ہے اور ہمیں یا شرح ذکر ہے کہ جو شخص جو ذکر سے غافر ہو جاتا ہے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ عالمی معیشت کو جو ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی معیشت کو کم کر دیتا ہے اس کی معیشت کے اندر تنگی ڈال دیتا ہے اس کے بال و اسفاف کے اندر جو اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہار ہو ہے اللہ عالمی کے ذکر کو جو ہے چاہیے اور اسی طریقے سے اگر جو اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا تھا ایک بکری اور ایک حدیث ہے کہ اللہ جو ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمع کے درمیان اور اس جمعہ کا ثواب جو ہے اس کو عنایت کیا جاتا ہے تو ان مسلمانوں کو جو ہے ضوابط کی امید رکھتے ہوئے جو ہے مسجدوں میں آنا چاہیے اور پہلے آنا چاہیے اذہار سے پہلے آنا چاہیے تاکہ آپ کے نام جو ہے حاضری کھاتا جو رشتے دے کے بیٹھتے ہیں اس میں اندراج ہو اور آپ کی جو ہے حاضری ہو سکے لیکن اگر اگر بعد میں ہیں تو بعد میں آنے کے بھی جو ہے یہ ہے کہ بعد میں آنے والا شخص بھی جو ہے جمعہ کے دن یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے بات نہ کرے انسان جو ہے چپ نہ کرائے یہ بھی منع ہے کیونکہ جمعے جو شخص جو ہے جمعہ کے دن جو ہے بات کرتا ہے جمعہ کے دن جو ہے گسے گو کرتا ہے تو اللہ بلاب جو ہے اس کی خطاؤں کو جو ہے اللہ عبدین جو ہے اس کو جو ہے اس کے جمعہ سوال کو جو زائر کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے یا اللہ عرمین جو ہے اسی اسی انسان جو ہے کسی کو اشارے سے بھی بدلاتا ہے خاموش کراتا ہے کہ خاموش ہو تو یہ بھی کہنا جو ہے منع ہے فقط لگا ہوتا تو تو جو ہے جو ہے لگو کام کیا بیہوا کام کیا ایسا کام کیا جس پر جو ہے کوئی ادب و اللہ رب العرمین کی جانب سے نہیں ہے تو انسان کو جو ہے جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کے, جمع کے دن کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جمعہ کے دن خاموشی کے ساتھ امام کے خطبہ کو سننا چاہیے اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو ہے جیسی آزاد دی جائے فوراً مسجدوں کی جانے آنا چاہیے اور انسان کو جو چاہیے کہ پہلی میں جو ہے سخت انسان جو ہے اپنے صفوں کو لگائے تاکہ باہر جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اور اللہ العالمین کی جانے سے جو ہے ہم کو مستحق ہمرے <سؤال> <سؤال> آخر اللہ عالمی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے توفیق و شامی حمد اللہ نحفت و نستعمل و نستعمل و نستعمل و نستعمل من <متحن> شمع و نتسنا و من عمالنا و من يهده اللہ فلا مذنب لو من يسنب فلا هادئلہ و اشهد واللہ الہ الا اللہ و ان محمد نبت و رسوله بعد فإن خیل احديث کتاب اللہ و خیل احديث محمد صل الله و عید وشار سلم و وكل الامور محدثات و كل ضلاله بداع و في النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون Bismi Allah yaqulkum madu lakum adhikrullah da da da wa Allahu akbar